لڑے آجب سر کرنے والا پورا کرنے والا علاقہ معنی ہے وہ ذات جو انسان کی تشت اختیارات اور اشتراک کو دور کرتا ہے اس کو اراح کہا جاتا ہے ہر میں شرک مختلف قسم کے تھے بعض کہتے ہیں ہمارے پلان سے تسکین ہوتا ہے جس کے آج کلوتے ہیں تیرے دربار پہ پہنچے تو تسکین ہوا چہ نام لیا تو تسکین ہوا تو قرآن نے لفظ توفیق کو لفظ الا چلا ہے آپ بیسواں پار شروع کری امن خلق سماواد اور ارد اور پانچ رعایتیں آپ پڑھنے تو اس میں صرف انوان لا ہے بغیر اللہ کے کوئی تسکین والا نہیں ہے بغیر اس کے حاجت روا نہیں ہے دوسرا قسم شرک تھا کہ اور بھی دینے والے ہیں تو اس عنوان کو لایا لت صفان سے تصویر سے لد مزر سے سفان لذیذ جی اسراہ بھی ہے امر سے سب اسم اسمرب کر آ رہا ماضی سے سب بہلائے مافی سماوت مزار سے سب ڈہل اللہ معافی سماوت ہم یہ کیوں لایا تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو کو نہیں اللہ پا اللہ نے سمت خدا نے کسی کو نہیں دی ہے اللہ پاٹ تو ذکر توحیرت تصویر تو تصویر کے ساتھ لاتا ہے مختلف انوانات خدا نے کڑی میں اس مسئلے کو دی ہیں کیونکہ شرک مختلف قسم کا تھا بعض مشکین کہا کرتے تھے کہ خال تو وہ ہے اللہ وہ ہے لیکن جب ہم گیرویں دے دے تو ہمارا باغ مال میں